کو غالب کیا کفر کو مغلوب کیا اور مدینہ منورہ کی قوت اقتدار کو زیادہ سے زیادہ استحقام بخشا واللہ تعالیٰ آلم و علمه اتم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم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 رادران اسلام واجب الحترام بزرگوں بھائی عزیز نوجوانوں سیرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ درس میں الحمد ہم نے غزوہ خندق یا غزوہ احزاب سمجھ لیں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 تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف سرایہ بھیجے کیونکہ اس میں بنی فزارہ نے بھی حملہ کیا تھا بنو سلیم نے بھی حملہ کیا سلیم نے بھی حملہ کیا تھا بنوغان نے بھی حملہ کیا تھا احابیش نے بھی حملہ کیا تھا یہود نے بھی حملہ کیا تھا قریش نے بھی حملہ کیا تھا بنو ثقیف نے بھی بڑے بڑے قبائل سارے کٹے ہوئے تھے تو تمام اطراف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سرایہ بھیجے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 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی بی بی زینب جو ہے ان کے شوہر تھے بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہ اتفاق کی قدرتی شان دیکھیں کہ یہ مقامی یعنی غزو بدر کے موقع پر بھی قید ہوئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہرحال ایک تفصیلی واقعہ پہلے چونکہ پڑھ چکے ہیں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 اسلام قبول کر کے مدینہ منورہ تشریف لے آئے اور جب مدینہ منورہ آئے تو حضور پاک نے بی بی بی بی زینب ان ان کی جو بی بی تھی ان کے گھر میں واپس بھی اصل میں یہ بات یاد رکھیں کہ یہ جتنے واقعات ہیں جو الحمدللہ ہم اول سے لے کر آج تک پڑھ رہے ہیں یا آئندہ اللہ جتنی توفیق عطا فرمائیں گے ہم پڑھیں گے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 اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا غزوہ بن مستلق اور اسی کو غزوہ مریسی بھی کہا جاتا ہے اصل اس کی غزبے کی سبب یہ تھا کہ بن المستلق کا جو سردار تھا حار صبن دارال یہ بہت بڑا سردار تھا ان کا اور یہ بہت بڑا قبیلہ تھا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 انہوں نے کیا خواب دیکھا تھا کہ اندا شارا کم وشم سول کم را تم لیجدین کے گیارہ تارے اور سورج چاند تو گیارہ تارے سے ملاد ان کے بھائی تھے اور سورج چاند سے ملازمت یعقوب تھے اور ان کی خالت تو ان کی تشویری جو تھی وہ بھی تو پر پیغمبر کے ساتھ اس لیے بی بی جو جوری فرماتی ہیں کہ جب میں نے یہ خواب دیکھا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 تو بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے اپنے ابا جان سے یا اپنا خواب بیان کیا تو سیدنا نہ ابو اگر چپ ہو گئے میں نے کہا ابا جان کی تعبیر دیں پھر میں اچھا عائشہ جب وقت آئے گا تو میں تعبیر بتلا دوں گا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 اب حضور صلی اللہ ع سلم جب کوئی چشمہ ہوتا تھا چھوٹا موٹا پانی کا وہیں پڑاؤ ڈالا جاتا تھا کہ بھئی کچھ پانی بھی پی لیا جائے کچھ جانور بھی پانی پی لیں اونٹ گھوڑے بھی پانی پی لیں اور کسی نے کچھ اللہ نے توفیق دی ہے کچھ کھانا پکانا ہے تو وہ بھی کھا لے تو ایک چھوٹے سے چشمے پر اور ویسے اصول یہ بنایا تھا سہابا نے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 اور کھانے کے بغیر آپ جا نہیں سکتے اور اگر آپ کھانا نہ کھائیں تو پھر آپ دشمن ہیں پھر مقابلہ کریں کنچن کو نکال کیونکہ جو کھانا نہ کھائے وہ تو دشمن ابراہیم علیہ السلام نہیں دیکھا کھانا نہیں کھائے باؤ جب تو نے مقیفہ ابراہیم علیہ السلام ڈر گئے یہ کھانا کیوں نہیں کھا رہے تارو اللہ تخاب نہ ڈرے ہم تو فرشتے ہیں ہم تو کھاتے ہی نہیں تو یہ پرانا عرب میں اور قبائل میں کہا میں وہ مسجد ڈھونڈ رہا تھا کہ جس پہ آج ہجرا نہیں ہوگا تو وہ دعوت نہیں کریں گے کہ مسجد میں تو کھانا کہاں سے کھلائے تو میں نے کہا اللہ کے بندے اس نے کہا حضرت اللہ کے بندے کی بات نہیں ہے میں نے تو وہاں اتنا بڑا آدمی اکٹھے کیے ہی ہوئے ہیں اور اتنا ہم نے وہاں جناب انتظام کیے ہوئے ہیں کہ آپ یہاں ہجرے میں کھانا کھا لیتے تو ہمارا تو کھانا خراب ہو گیا نا مسافر ہیں نا وہاں تو لیٹ بھی پڑ سکتی ہے ہماری دعوت تو خراب مت کرو یہی اچھی بات ہے ابھی نماز چلی جائے خان کی دعوت جو ہے وہ لیٹ خیر بار عالم نماز تو یہ قبائل کی باتیں ہوتی ہیں تو جب دونوں قبائل کٹھے ہوئے حضور کو اطلاع ملی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جلدی سے تشریف لائے دونوں کے درمیان او او خبردار یہ کیا کہ محاجر محاجر انصار یہ کیا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 جب زید بن نے ارکم کی معرفت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس خبر کا پتہ چلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زید صحیح کہہ رہے ہیں اس نے کہا صلاح میں نے خود سنا ہے سمیاں تو دیا حضرت عمر نے کہا دان یا رسول اللہ حضور مجھے اجازت دیں ازرب ان کا دلب نافق اس ظالم کی میں گردن اڑا دوں کہ ہمارے مدنی پاک کے بارے میں ایسی گستاخی کی بات کریں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 قاعدہ یہ ہوتا تھا کہ جب سفر کا وقت آتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو بی بی وہ اپنے اپنے حودج میں جا کے بیٹھ جاتی وہ اٹھانے والے آگے حودج کو اٹھا کے تو اونٹ پہ باندھتے اور کافلہ چل پڑتا حضور سب سے آگے ہوتے کافل اب خدا کی شان یہ ہے کہ بی عائشہ بی سیدہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ بھی اس سفر میں ساتھ تھیں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 بی, بی عائشہ بھی ایشا کریں حضرت سفان فرماتے ہیں کوئی بات نہیں اور اس کے بعد حضرت سفان نے صرف یہی کہا کہ لاہو لو اللہ, لا اللہ کی قدرت ہے پتہ نہیں کیا ہو اور کمال ہے کہ حضور اتنے سفر میں اپنی بی بی کا بھی خیال نہیں فرمایا تو بی بی عائشہ کہتی ہیں کہ ما تو رج امین ولا کری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 تو وہ کھڑی ہو گئے اور کہا آئشہ تمہیں پتا نہیں کہا کیا کہا تمہیں پتا نہیں کہ مشتہ کیا کہہ رہا ہے ابھی بھی کیا پتا امیشتہ کیا کہہ رہا ہے وہ تو صحابی ہے بدری ہے حضور کا غلام ہے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 اگر صفوان ابن معطل کے بجائے میں ہوتا اس جگہ پہ تو تم میرے بارے میں کیا گمان کرتی ہے اس نے کہا کہ اللہ مارا اے تم نے کہا اللہ خیرن میں نے تو تم میں بھی بلائی کے علاوہ کبھی کچھ نہیں دیکھا مجھے یقین ہے کہ تم بھی گناہ نہیں کر سکتے تو ابو اوب نے کہا کہ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 حضرت علی حصے میں آ اور انہوں نے کہا کہ بریرا دیکھو سیدھی بات کا یہ میرے نبی کی عزت کا مسئلہ ہے اگر ایسی بات ہے تو میں تو تیری چپڑی نکال دوں نے کہا تمہاری جو مرضی ہے کہ میں نے تو بی عائشہ پہ کبھی گناہ دیکھا ہی نہیں میں کیا کروں یہ اصل وجہ تھی جو بی عائشہ اور حضرت علی کی ناراضگی ہو گئی جس کو پھر لوگوں نے بڑا چڑھا دیا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 انہوں نے کہا حضور یہ تو بالکل واضح مسئلہ ہے آپ مجھے یہ بتائیں کہ عائشہ کے ساتھ شادی آپ نے خود کی ہے یا اللہ نے کرائی ہے نے کہا حضور یہ تو دو اور دو چار کا مسئلہ ہے یہ تو مسئلہ ہے ہی نہیں کوئی مشکل میں کیا مطلب نے کہا حضور آپ یہ فرمائیں تا بھی عائشہ او انوجہ کا بھی عائشہ آپ نے خود شادی کی یا اللہ نے کرائی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 حضور نے فرمایا کہ اچھا عائشہ دیکھو اگر کوئی غلطی ہے کوئی چیتو بھی رہا توبہ کر اور جب حضور نے یہ کہا تبھی بھی عائشہ کہتی ہے کہ میں بھی تو آخر کرشی خاندان کی عورت تھی نا میرے آنکھوں میں بھی خون ہوتا میرے پھر جذبات کا میں میں نے اپنے ابا اما سے کہا عجیب رسول اللہ جواب دیں حضور کو انہوں نے کہا مادا نجی مادا نقول ہم کیا جواب دیں میں نے کہا یا یار سلاتو میں نہیں توبہ کرتی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 میں نے کہا حضور پھر میرا بھی وہی جواب ہے کہ میں صبر کرتی ہوں اللہ میری مدد کر کہتی ہے اس کے بعد واہی نادر ہونی شروع ہوئی اور میں نے دیکھا میرے ابا اماں کی جان نکل رہی ہے کہ خدا جانے واہی آ کیا ہوتا ہے پتہ نہیں ہماری بیٹی کے بارے میں کیا حکم آتا ہے لیکن کہتی اللہ مطمئن میں مطمئن تھی مجھے پتا تھا کہ اللہ پاک بے گناہ کے خلاف تو بات تھوڑی کروائیں اللہ عادر ہے کہتے ہیں کہ جب وائی اتری اور وائی ختم ہوئی حضور صلی اللہ ابشری عائشہ عائشہ مبارک ہو ان اللہ کا براہ من السما اللہ نے تیری گواہی دی ہے آسمان سے کہ پاک ہے حضرت ابی بکر نے کہا کوں عائشہ فشکری رسول اللہ عائشہ اٹھو اللہ کے نبی کا شکریہ ادا کرو عائشہ کہتی ہے کہ میں نے کہا لا عشکر رسول اللہ میں اللہ کے نبی کا شکریہ ادا نہیں کرتی آپ نے مجھ پر کون سا اعتماد کیا ہے انی عشکر و اللہی اندر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 جو مستا پہ خرچ کرتے تھے آپ نے فرمایا اللہ ذلك خدا کی قسم ہے کہ مستا آج کے بعد پھر میں تمہارے اوپر خرچ نہیں کروں گا کہ تم بھی میری بیٹی پہ توبہت لگانے میں شریک ہو جاؤ اور میں تمہارے گھر کے خرچے برداشت کروں اللہ نے قران نازل کیا الا تحبون ان يغفر الله لكم بل الله غفور رحیم کیا تم یہ نہیں چاہتے ہو کہ تم بھی maaf کر دو جیسے اللہ نے maaf کر دیا ہے تو حضرت صدیق نے کہا تبت الى الله میں قسم کا کفارہ دوں گا مستا پہلے جو میں تمہیں خرچ دیتا تھا اپ دگنہ تو یہ سارے واقعات جو ہیں یہ پانچ ہجری کے بعد پیش آئے چھ ہجری کی ابتدا ہو چکی تھی زندگی باقی تو بات باقی السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ برادران اسلام واجب الحترام بزرگوں دوستوں بھائیوں عزیز نوجوانوں